من الشیطان عظمل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ مر علی محمد محمد السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمن البادہ ورث و بال وحم الصحب الربادہ باقی تمام سامین خارن گرامی برادران سب کو شماسن بلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے <مید> درس نمبر پانچ سو تیس ابلیغ ایک سو بہتر ہیں اور ہمارے ستر دس جو ہے اور فتح میں سے, سے ملک الجبار میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کل لا الہ الا اللہ پچاس ہیں اس کے اندر میں سے سےواں نمبر میں جو تصویح ہے وہ تصویہات اربہ ہے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الا اللّہ اللّہ اکبر لا حول ولا الا اللّہ علیہ الزم یہ مقدس تذبیر جو ہے جو دو حصوں پر مشتمل ہے پہ اللہ حصہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والاکبہ جیسے تذبیحات اربعہ کے نام سے مشہور ہے اس کی توضیح تفصیل سے آپ لوگوں کو ہو گیا تھا اس کے بعد کل کی درست میں بھی لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ العظیم کی لغوی توضیح کی لا حولہ حولہ کا کیا معنی ہے قوتہ کیا معنی ہے اللہ علی عظیم کے کیا معنی ہے یہ آپ لوگوں کو کل کی درست میں بتایا تھا تو کل کے درس کے آخر میں یہاں بتایا صلی اللہ کو وطا اللہ بلّہ علی العظیم کے حوالے سے کہ اس مقدس دعا کے بارے میں ہاں جی تفسیر صاحب تفصیر المضان علامہ تبۃبائی نے فرمایا کہ ایک دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ, علیہ وسلم نے اللہ کے حضور میں یوں التجا کیا اس کے میں اردو تجمہ کر رہا ہوں کہ اے میرے رب تو نے انبیاء علیہ السلام کو بہت سے فضائل عطا کہ بس مجھے بھی اتا خیر تو آپ نے جب یہ دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب میں نے جو کچھ آپ کو دیا ہے ان کے درمیان دو کلمہ ایسے ہیں جو میرے عرش کے نیچے سے لیے گئے ہیں اور وہ دو کلمہ یہ ہیں قوت الا اللہ علیہ العظیم پہلا اور دوسرا لامن جامن کا اللّہ لکھ لامن جامن کا الا الیک ہاں جی تو اللّہ قوت اللہ باللہ کے توضیح ترجمہ ہو گیا تھا پھر اس ایسے کا لامن جا من کا اللہ علّ کا ترجمہ یہ ہے یعنی جب تیرے بندوں کو بندوں پر کوئی بلا مثبت آزمائش آ جاتی ہے تو اے اللہ تیرے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں لامن جا کوئی نجات دینے والا من کا طرف سے جب کوئی آزمائش بلا مثبتیں آ جائیں اللہ علک مگر صرف تیرے ہی فضل تھے لطف و کرم سے ہاں جی, تیرے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں اس دعا کی یہ توضیع تھی یہاں تک میں نے کل تجمہ بتایا تھا اب اسی دونوں دعاؤں کی تھوڑی سی توضیع ہے معاش درس میں تو ان دو دعا کلمات سے ہاں جی لا حول سبحان اللہ حول اللّہ قوت اللّہ بل عظیم اور لن من جامن کا الا لیکھ ہاں جی اندو دعائیہ کلمات سے تین اعتقادی و توحیدی امور خدا کے صفات فالی کے بارے میں ہمیں تعلیم و تربیت دے رہا ہے نمبر ایک کیا ہے اللہ, خود اللہ باللہ میں گناہوں سے اجتناپ ہاں جی اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں ایک چیز ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ گناہوں سے اجتناف اس سے بچنا تو ہے انسان اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے دوسری چیز جو ہے نیکی کا انجام دینا بھی اللہ تعالیٰ کے توفیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ دو باتیں اس دعا سے سمجھ میں آ رہے ہیں اور تیسری چیز جو ہے ہر قسم کی بلا مصیبت پریشانیاں عذاب آزمائش سے نجات بھی اللہ ہی کے مدد اور رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہیں مانے یہ تینوں نقطہ جو ہے اعتقادی امور ہے یہ ان دو دعاؤں سے لاہ قوۃ اللہ بلَََََََََََََََََََّ نظيم اور لن کا كا الك ان دو دعاؤں سے یہ تین اہم اعتقادی امور ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس ليے اللہ نے پیارے نبی سے فرمایا مير ہم نے آپ کو جو تعلیمات دی ہے ان کے اندر دو اہم جو ہے کلمہ ایسے ہیں جو میرے عرش کے نیچے سے لیے گئے ہیں اور وہاں سے ہم نے آپ کو نازل کیا ہے تو ان میں سے اللہ خوتِ اللہ علیہ اللہ عظیم دوسرا جو ہے لامن جامن کا اللّہ یہ دو مقدس دعا لہٰذا اگر خوب گناہوں سے بجنے اور نیکی کی توحق جو ہے اللہ کی مدد اور اس کے لطف کرم کے بغیر ممکن نہیں ہے اس کی واضح دلیل قرآن پاک میں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر فرمایا ایک جگہ فرمایا ولافل اللہ علیہ الرحمۃ اللہ کن تمنا الخاصرین یا اللہ کے بندو اگر اللہ کے فضل اور اس کی یعنی رحمت اور اس فضل و رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو تو تم لوگ سب ضرور خسارے میں پڑ جائیں گے یعنی گمراہی کی طرف چلا جائے گا بدبختی کی طرف چلا جائے گا تو یہ میرا فضل و رحمت ہے جس سے تم لوگوں کو بدبختی سے گناہوں سے گمراہی سے بچائے گا ایک العم اللہ فرمایا وََ اللّلہ فضل اللّہ علیہ ال مرحمۃ اللہ تباہ تم اللہ خلیل اگر اللہ کی فضل اور رحمت تمہارے شامل نعل نہ ہو تو تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے تو اس عائد سے بھی یہی سمجھ یہ بھی انہیں تو ولا اللہ خط اللہ بلََََََََََل العظم کے معنیٰ کو بیان کریں ان سب سے بھی زیادہ اہم عائد جو ہے سرئی نور کے اندر ہے اس میں اللہ فرماتے ولافل اللّہ علیہ ال مرحمۃ اور اللہ کی فضل و رحمت اے بندگان خدا تمہارے شامل حال نہ ہو تو وہ ماں منکم من کو ہاں جی تو تم میں سے کوئی بھی ہرگز اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں گے بلاکن اللہ جزکہ میں یشاؤں لیکن اللہ اپنے لطف و کرم سے جسے چاہیں پاک کر دیتا ہے اپنے توحید سے وہ سب سننے والا اور جاننے والا تو ان تینوں آیت کا مفہوم بھی یہی لاہوت اللہ بلّہ علیہ عظیم کو ہی سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لطف و کرم شامل حال نہ ہو اس کی حول و قوت نصرت یاری ہمارے دس رسی نہ کریں تو نہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور نہ نیکی کے کاموں کام ہم کر سکتے ہیں زنگر میں اور نہ جو ہے مثبتوں سے بلاؤں سے آزمائش کے وقت ہم ان سے نکال سکتے ہیں نیچن نکل سکتے ہیں اور نجات پا سکتے ہیں تو یہ تین بنیادی عقائد جو ہے ان دو دعاؤں سے ہمیں مل جاتے اضائ فرماتے ہیں اگر بندے کو ان حقائق پر یعنی ان تین حقائق پر گناہوں سے اجتناب اللہ کے توفیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں اور دوسرا نیکی کا انجام دینا بھی اللہ تعالیٰ کے توفیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں اور ہر قسم کی بلا مثبت پریشانیاں عذاب آزمائش سے نجات بھی اللہ ہی کی مدد اور رحمت کے بغیر ممکن ہے یہ تین عام چیزیں اگر بندے کو ان حقائق پر سچا ایمان آ جائے تو کبھی بھی اس کے اندر جو ہے غرور تکبر فخر و ریاکاری کاری وغیرہ نہیں آئیں گے دیکھیں کہ اللہ کے محتاج میں محتاج بندہ ہوں میرے اندر جو کچھ کمالات ہیں سب اللہ کے لطف و کرم سے اور اپنی صحت و سلامتی پر فخر غرور تکبر نہیں کریں گے نیز پریشانیوں اور مشکلات میں لامن جمین لا کا الیکا کا ورد کرتے ہوئے کبھی پریشان نہیں ہوں گے اور خود کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں سمجھیں گے ہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا بھائی تمہیں ہر مشکل میں مدد کرنے والا میں ہوں اور اللہ کے دامن تھامے رہیں گے بندہ آخر میں جمعۂ کاش اگر ان حقائق پر ہمیں پختہ یقین ہو جاتا تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی اور ایک پرسکون زندگی گزار سکتے اللہ ہمیں ان نورانی حقائق کے ادراک کی توفیق عطا فرما عطا فرما آمین اور پھر مزید جو ہے تجبحات الباع اللّہ, اللہ, قوت اللہ, اللہ یہ مبارک تصبی اللہ کی ہر اے و نقص سے پاک ہونے اللہ کی نعمتوں کا شکر اور اللہ کو ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائی نہ ہونے اور اللہ کی کوریائی ہر قسم کے ہول قوت اللہ تعالیٰ علی العظیم کے لیے ثابت ہونے کو بیان کرتا ہے اس لحاظ سے یہ تصویر مقدس نہایت ہی جامع اور فجدات سے بھرپور ہے اللہ ہم سب کو علم و معرفت کے ساتھ اس مقدس تصویر کے ورد زبان رہنے کی توحے عطا فرمات آمین عرب العالمین ہاں جی اس کے بعد جو آخری جو لاء اللہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ آج کے درس میں نہیں آئے گا ملک الجبار کیسا اس لیے آج کے درس تھوڑا سا مختصر ہے اور کل کے درس میں ہم ملک الجبار کو اختتام کریں گے انشاءاللہ اللہ اور اس کے بعد جو ہے اسماع الحسن یا اللہ ہاں اور وہ شروع کریں گے اور وہ بہت ہی اہم چپٹر ہوگا ہاں جی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے باب میں اللہ تعالیٰ خود کی ہمیں معرفی اللہ میں اللہ کیسا رب ہوں ہاں جی میرے صفات کیا ہیں میرا آسما کیا ہیں اللہ کے آسماں وہی اس کے صفات ہیں تو اذنگرہ میں مجھے امید تھی کہ آپ لوگ ان درسوں کو حسنِ اسما الحسن جو یا اللہ کی پورا ننانو اسمعال حوصلہ ہے ہم کوشش کریں گے ان کے ہر اسم کے معنی بیان کریں اور ان کا اسماء کو تاکہ آپ اس کو بامارفت پڑھیں اور قرآن پاک میں یہ کہاں کا کتنے میں استعمال ہوا آیا ہے ہاں جی اور قرآن میں کن معنی میں استعمال ہوا ہے یہ آتے ان کو تھوڑا بہت ہم کوشش کریں گے اور لوگوں تک حسمت عالب پہنچانے کی اور ساتھ ہی انشاءاللہ شاء ان اسمال حسنہ کا اثرات ہے ان کے فیوز و برکات ہے ان کے پڑھنے میں کتنی ہاں جی مختلف جو ہے حدیث اور علماء جنہوں نے اسمال حسنہ کی شرح لکھا ہے عال سنت کے التشا کے دوسرے صوفی زگان کی جو بھی کتابیں مجھے دس رس ان سے میں مدد لے کے آپ ان آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ان اصمال حوصلہ کے فوائد سے بھی ان کے ثواب اور آجر اور ان کے فوائد سے اثرات سے بھی آپ لوگوں کو جو جو کتابیں میرے دس رس میں ان سے میں جمع کر کے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو باشا اسمع الحسنہ جو یا اللہ ہوئے ہاں یا اللہ کی معرفت کا ایک سمندر ہے جس سے ملک الجبار اللہ کی معرفت کا ایک سمندر تھا یا اللہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک باہر بے ہے اس ان آسما سے ہم اپنے اللہ کو پہچانیں گے اور ان آسما کے ذریعے سے ہم اللہ کی عظمت کا ادراک کریں گے ہاں جی اللہ کی جو ہے بے نہایت عظمت کا اور اس کے شان و مرتبہ کا اللہ خود کی زبانیں عقدس سے جو اس نے قرآن پاک میں بیان فرمایا میں اللہ کیسا ہوں اس نے اپنی قرآن پاک میں اپنے آسما و شفات بیان کیا ہے ہاں ان سے ہم مدد لیں گے تاکہ ہم اللہ کو بہتر سے بہتر پہچانیں اور اللہ کے ہم بامالفت عبادت کر سکیں تو الحمد ابھی تک ہم جو ہے ملک الجبار میں ایک سو بہتر درس پڑھ لیا کل انشاءاللہ ایک سو درس پہ یہ ملک الجبار کا حصہ شروع سے لے کر ابھی تک کا یہ حصہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر یہ اللہ کا حصہ جو اوراد فتح کا دوسرا اہم حصہ ہیں اس حصے کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ کی دعاؤں کی برکت سے اور جو ہے اللہ کی توفیق سے یہ میلے ممکن ہو جائے اور کی دعاؤں کا محتاج ہے تو دعا کریں گے تو میں اس شفٹر کو بھی اختتام کرنے کی کوشش کروں گا تو آج جو ہے لاہ الاولا کت اللہ بلّہ عظیم اور لامن جامن کا اللہ علیہ کی تھوڑی توضیح آپ لوگوں کو اشرد میں پہنچا دیا علام صاحب کو ان مقدس دعاؤں کو با بامعارفت پڑھنے کی توفیع عطا فرمائے آمین یا رب العالمین